محرم देवगन ने फिर आला सुन करी तमाम ब्रा द फौजीुल्लाह मैंने चिकन राजीम بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع इसे सिकुल रेदम की और इस पर हमने थोड़ा बहुत سیکولرزم کے پہلے یعنی عیسائی معاشرے میں اس کی پیدائش اور اسباب بیان اور پھر جب وہاں پر شروع ہوا تو ہمارے معاشرے میں سیکولرازم کیسے داخل ہوا تو اس کے لیے ہم نے مطلب مسلمانوں کے دینی انحراف دین کے مفہوم سے غفلت اور اس طرح مطلب مسلمانوں کے اندر جو استفراک کا فتنہ انہوں نے جو لوگ بھیجے تھے یا ہم سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے لیے اور ان کو استعمال کیا ساتھ ساتھ تعلیم نظام تعلیم کا جو ہم نے ذکر کیا این جی اوز کا مسئلہ بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بارے میں بھی تھوڑا بہت تبصرہ ہوا میڈیا کا کردار بھی اس میں بیان کیا اور ساتھ ریاستی نظام پر بھی ہم نے یعنی وہ کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک عالمگیر خلافت موجود تھی دنیا میں تو انہوں نے اس عالمگیر خلافت کے خاتمے کے لیے جب وہ ختم کیا تو اس کے بعد انہوں نے ریاستی نظام متعارف کروایا اور ریاستی نظام ملکوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا آرے کے لیے اپنا ملک بنایا اور پھر ان کو اپنا وہ کیا نا یعنی اپنے انڈر ان کو لایا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آج ہم بہت وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی حیثیت اس طرح تھی جس طرح کے سعودیہ کے جو بڑے بڑے مطلب ان کے جو بادشاہ تھے عزل عزیز اور اس طرح اس سے جو بڑے لوگ تھے تیل نکلنے سے پہلے باقاعدہ ان کو تنخواہ آتی تھی برطانیہ سے ان کے جو بڑے شہنشاہ ہیں نا کیونکہ ان کو خلافت عثمانی کے خلاف انہوں نے اٹھایا اور جب خلافت وہاں سے ختم ہو گئی تو پھر ان لوگوں کو تو پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم عربوں کو آزادی دلانا چاہتے ہاں برطانیہ کا نعرہ بھی یہ تھا اس وقت کہ ہم تو عربوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں ترکوں سے لیکن جب آزادی دی گئی تو پھر ان کو حکومت نہیں دی گئی فوراً بلکہ ان کو کہا گیا کہ اب وہ ان میں حکومت چلانے کی استعداد نہیں ہے. تو اس بہانے سے ان کو, کیا؟ ان کو مطلب اپنے طرف سے تربیت اور تخ پر بٹھایا ہاں؟ کہ تم ہمارے طرف سے نمائندے ہو اس طرح اور پھر ان کے لیے باقاعدہ تنخواہ مقرر کی گئی اور اردن کا وجود جو ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو اردن کوئی ملک ہی نہیں تھا اس وقت کوئی ملک نہیں تھا یہ اردن لیکن یہ جب شریف حسین کو بہرحال اردن اس کے دو بیٹوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو حکومتیں دیں گے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ایک الگ ملک بنایا اور اس کو اسی تخت پر بٹھایا بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریف حسین آخری دور میں پھر وہ اس پر بہت, بہت پشیمان تھے اور کہتے تھے کہ انگریز بہت غدار قوم ہے اور انہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا لیکن اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا اس پر پشیمان تھے اس پر پشیمان نہیں تھے کہ میں نے خلافت کے خلاف خروج کیا اس پر پشیمانی کے کوئی الفاظ اس سے منقول نہیں ہے اسی طرح ہمارے مطلب ہندوستان میں کیا گیا ہندوستان سے جب انگریز نکلتے تھے تو یہاں پر یقیناً ایک قوت بنی ہوئی تھی عسکری لحاظ سے بھی ایک قوت تھی فکری لحاظ سے بھی بہت بڑی قوت دیوبند کی شکل میں جو قوت وجود میں آئی تھی تو یہ اس کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اقوام میں مسلمانوں میں بیداری پیدا کریں اور دوسرے طرف ان کے پاس تو عسکری لوگ ہے موجود اس طرح ہے کہ اپنے زمانے کے مطابق بہت بڑے عسکری لوگ تھے جس طرح حاجی سرنگز صاحب جو جس کا قبر محمد میں ہے یا اسی علاقے کا حاجی مرزا علی خان ایپی زخیر کے نام سے جو مشہور ہے وہ حضرات جو تھے وہ اسکری لوگ تھے ادھر جو بڑے بڑے شیخ الان صاحب اور ان کے جو مطلب شاگر تھے وہ حضرات بہت بڑے فکر والے لوگ تھے تو خطرہ تھا کہ اس انہوں کے خلافت پھر سے قائد ہو اور اس کے لئے باقاعدہ ایک تحریک بھی شروع ہوئی تھی اب الکلام آزاد بھی اس تحریک میں پیش پیش تھے تحریک خلافت کے نام سے اور وہ خلافت کے بارے میں لوگوں کو خلافت کے مفہوم سے آگاہ کرتے تھے خلافت کے بارے میں ان کو بیانات کرتے تھے کہ خلافت قائم ہو تو انہوں نے ایک سازش کیا اور اس طرح کیا کہ تقسیم ہند کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا تقسیم ہند کے مسئلے پر آخر کار مطلب مسلمانوں نے بہت یعنی خصوصا علماء کا جو تفقہ تھا جو جاننے والے لوگ تھے کیونکہ یہ خوش نارے نعرے ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو مطالعہ کرے کیا ہے یہودی پروٹوکول کا مطالعہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب یہ کس طرح خوشنما آرے جو ہے نا دنیا میں جو وہ کیے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ اکثر دھوکے ہوتے ہیں آزادی کے نام سے کبھی ہوتا ہے کبھی مساوات کے نام سے ہوتا ہے یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے سازشوں میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح آزادی کے نعروں سے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور ان کو ان کے آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انتہا نہیں ہے کسی کو کس حد تک آزاد کیا جائے تو بس آزاد کرو نا آزاد کرو آزاد کرو کسی نہ کسی قانون کے تحت تو وہ رہے گا نا یہ تو ان کے ملکوں میں بھی ہے کہ وہ بندہ کسی قانون کے تحت تو زندگی گزارتا ہے تو بہرحال انہوں نے ایک خوش نما نعرہ اٹھایا کہ مسلمانوں کو آزادی کی ضرورت ہے کیسے مسلمانوں کو آزادی کی ضرورت ہے انگریز کے چلنے کے بعد تو مسلمانوں کے لیے آزادی ویسے ہی آسان تھی کیونکہ مسلمان بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تھے ہندوستان میں اس وقت بائیس کروڑ مسلمان تھے پاکستان میں جب الگ ہو گیا تو تین کروڑ ادھر تھے بنگلہ دیش میں کتنے تھے بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد تو یہاں پر زیادہ تھی تو پھر ان کو آزادی کی کیا ضرورت انگریز چلا جائے تو پھر وہ کرتے کر سکتے تھے سب کچھ لیکن انہوں نے ایک منصوبہ اور انہوں نے ایک وہ کیا کہ مطلب یہ ایک سازش انہوں نے رچایا اور ایک دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اپنے ممکنے نے پڑھا ہوگا شان احمد اللہ ولی کی پیشنگویا یہ ایک مشہور کتاب ہے تقریباً آٹھ سو اسی سال پہلے یہ لکھا گیا ہے آٹھ سو اسی سال پہلے لکھا گیا ہے اس میں پیشنگوئیا ہے احادیث سے ممکن ہے انہوں نے وہ کیا ہو کیونکہ بعض احادیث پشن کے ایسے ہیں کہ وہ صرف غائب ہو گئے ہیں تاتاری فیتنے کے بعد اور اکثر انحاد میں کہ حالت ابو عنہ تھے مروی تھے تو بہرحال اس میں بھی ہے کہ تقسیم ہند جو ہے ایک وقت آئے گی کہ ہند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا اور یہ ایک غدر اور سازش کی تقسیم ہوگی تو بہرحال یہ ایک سازش رچایا گیا اور اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنے بنائے گئے اور اپنے تراچیدہ قیادت جو ہے نا ان کو آگا ان کو آگے کیا اور وہ لوگوں کے دلوں میں اور ان کو اسے سامنے کیا کہ مطلب یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں ٹھیک ہے بہرحال نعرہ تو خوش نماتا تھا ہر مسلمان کے دل میں بھی یہ تھا کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو یقیناً اگر کوئی مسلمان اس تحریک میں شامل بھی ہوتا تو اس کا بھی ایک عذر تو ہے کیونکہ وہ بھی یہ تو چاہتا ہے کہ کوئی اسلامی ملک قائم ہوتا ہے تو میں بھی اس میں اپنا حصہ تو ڈالوں گا لیکن یہ ہے کہ مطلب پیچھے سے یہ ایک سازش تھی جو بڑے سوچ اور سیاست والے لوگ تھے جس طرح علامہ احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بالکل کلن کل مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تقسیم ہند کو نہیں مانتے لیکن مسلم لیگ کا مشہور نعرہ تھا اس وقت کہ مطلب پاک... تق... ہند کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیا جائے گا اور پاکستان بنایا جائے گا بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا ہمارا ایک ساتھی ہے اس کا آ... دادا ہے جو ہے نا وہ عطاولہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کے تحریک تاریخ خاکثار میں تھا او... او... او... او... او... او... اس نے ہمیں بتایا کہ آ... میرے دادا نے ایک دفعہ ہم کو قصہ سنایا اس نے کہا کہ ہم گئے تھے ابوالکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تو آم نے آزاد صاحب کو بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی جو پاکستان بن رہی ہے ہن تقسیم ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس طرح تھا. آ, ان کو بلایا تھا جواہر لال نہرو اور آ, یہ دوسرا کیا تھا گاندھی جی ان کو میں نے بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہند پر کئی صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت قائم تھی آپ لوگ بتائیے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے ہم نے آپ کے عبادت گاہوں کو ختم کیا ہے کیا کیا ہے کہ آج آپ لوگ جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہو تو کہتے ہیں کہ نہرو نے بتایا کہ ابوال آزاد صاحب کا کولے وہ کہتے ہیں کہ نہرو نے بتایا کہ بالکل اسی طرح مطلب یہ جو ہے جس طرح آپ بتاتے ہیں بالکل ہم آپ کے احسان مند ہیں ہم نے یقیناً آپ کے تحت مسلمانوں کے تحت جو زندگی گزاری ہے وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ ہمیں امن کا مکمل طور پر اور اس میں ہمارے ہمیں مکمل طور پر آزادی تھی, تھی کہ جنگوں کے دوران ہمارے بت بھی توڑے گئے لیکن وہ جنگ کے دوران تھی جب جنگ ختم ہو گیا تو پھر جس طرح اسلام کے اصولوں کے مطابق ہمیں آزادی دی گئی تو ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جو بڑے تھے ہمارے جو بڑے بڑے سردار تھے ہمارے ہم نے جو بادشاہ بنائے تھے انہوں نے ہمارے کا ظلم کیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ راجہ داہر جو ہم نے اس کو بنایا اپنا سردار بنایا تو اس کے بعد راجہ داہر نے کیا کیا ہمارے ساتھ ظلم کیا اس نے کہا کہ جو اچھے اموال تھے اس کو ہم سے جمع کیا کہ, کہ آپ لوگوں نے مجھے سردار بنایا تو یہ مجھے دے دو اور پھر ہمارے عصمت اس نے لوٹ کی اسی طرح پھر ہم نے وہ بنایا اس کے بعد ایک وقت ہم نے رنجیت سنگھ کو بنایا تو رنجیت سنگھ نے بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جو راجہ داہر نے کیا تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ہم نے نہیں کیا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آزاد صاحب بتاتے ہیں کہ آزاد صاحب نے اسے کہ پھر آپ مطلب کہ ہند کی تقسیم ہو مسلمان ایک طرف ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے یہ تو ویسرائے نے ہمیں بلایا انگریز کا جو ویسرائے تھا اس نے ہمیں بلایا اور اس نے ہمیں بتایا کہ مجھے یہ بتاؤ اور اس کے سامنے ہند کا نقشہ بھی تھا تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ کیوں ہند ہند ہندوستانیوں کا ہے ہندوؤں کا ہے اور اس پر ہمیشہ حکومت مسلمانوں کا رہا ہے کبھی عرب سے محمد ابن آیا ہے کبھی افغان سے مطلب احمد شاہدازی آیا ہے تو کبھی مغلیہ خاندان جو ہے نا وہ آیا ہے اور یہاں پر حاکم رہا ہے تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو کیسے نہرو اور گاندھی جی دونوں نے کہا اس کو کہ بس ہمیں چھوڑو. ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی تو ہم نہیں چاہتے بس تھی کہ ہم مسلمان اور کافی ہندو جو ہے نا دونوں مطلب ایک ہی جگہ ہم زندگی گزار سکتے کہتے ہیں کہ وہ بہت غصہ ہوئے وہ اسرائی اور اس طرح کہا کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ مطلب ہندوستان ہے ہندوستان ہندوؤں کا ہے اور اس پر حکومت مسلمانوں کا ہوا؟ ہوا بہرحال ہے کہ ہم یہاں حکومت کر سکیں ہندو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مشکل ہے کہ ہم یہاں حکومت کر سکیں ہمارے ادھر ادھر جو ہے نا ہمارے ایک طرف دوسرے طرف ہمارے اسلامی ممالک کے خصوصا ہمارے ساتھ افغانستان کا بارڈر ہے اور افغانستان کے بارڈر ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم وہ کریں سکے کہ ہم یہ حکومت کر سکے کیونکہ وہاں پر افغان ہے مسلمان ہیں اور وہاں ہم پر حملے کرتے ہیں پھر محمود غز نوی سے لے کر احمد شاہ تک ہم انہوں نے ہم پر حملے کیے ہیں تو ہم کیسے یہاں ایک ملک بنائیں گے تو بہرحال بات تو ایسی ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ پاکستان کے خلاف بات ہے نا تو یہ بات تو کوئی تم کو نہیں وہ نہیں کرے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح وائف رائے نے کیا کہ اس نے ایک لکیر ماری پھر باتیں کرتے کرتے آخر کار اس نے دوسری لکیر ماری اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا پیرادار بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ قیامت تک ہندو ہی ہندوستان کے بادشاہ ہوں گے کہ ہمیشہ کے لیے ہندو ہی ہندوستان کے حکومت کریں گے اور کوئی دوسرا نہیں آئے گا کہ تم سے یہ حکومت چین لے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں بتاؤ کیسے مطلب آپ ہمارے لیے پیردار بناتے ہو اس نے کہا کہ ہم آپ کے قریب جو ہے نا ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ادھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں جب مسلمان تقسیم ہو جائے ہو جائیں گے تو ان کی قوت تقسیم ہو جائے گی اسی طرح افغان کی طرف سے جو آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو درمیان میں ایک اسلامی جمہوری کے نام سے ملک ہوگی اسلامی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسی پر تو حملے نہیں کریں گے ٹھیک ہے پاکستان پر تو حملے نہیں کریں گے لیکن جمہوری ہونے کی وجہ سے جمہوری اصول کا رعایت کرتے ہوئے وہ وہاں کی مٹی کو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے آپ کے خلاف وہاں کی مٹی کو بھی آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکیں گے لہذا تم ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے حاکم ہوں گے بس وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے اٹھ گئے اور انہوں نے اس طرح جو ہے نا ایک منصوبہ بنایا دیکھو انہوں نے یہاں پر پختون قبائل کو پہلی ایک دفعہ تقسیم کیا کیونکہ ان کو تھا جن اقوام سے ان کو خطرہ تھا ان اقوام کو انہوں نے تقسیم کیا تو مسلمانوں پختون جو تھے ان کے درمیان ایک وہ کیا ایک پاک... کچھ حصہ پاکستان میں آیا اور کچھ حصہ افغانستان میں آہ تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت یہاں ایک دفعہ پیدا کی ہاں تو اب تم پختون قبائل مسلمان پختون قبائل جو ہے نا ایک دوسرے سے متنافر ہے وہ کیسے ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر ان کے خلاف لڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بالکل افغان افغان یقر نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر سکے ہاں کیونکہ درمیان میں پاکستان تھا اور اس کی باقاعدہ پھر ایک مثال بھی موجود ہے فتح کابل کے نام سے ایک کانفرنس ہوا تھا افغانستان میں اس میں ارفلا رحمانی جو ہے نا وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو روس سے آزاد کروایا اس کے بعد ہم جائیں گے اور کشمیر میں ہندوؤں کے باقیات کو ختم کریں گے اور وہاں پر ہندوستان کو فتح کریں گے تون المام کا تقریب ہے تو کرنل میں کہتے ہیں کہ حضرت نے جو باتیں کی یہ اپنی جگہ لیکن ہم اپنی زمین کو کسی کے لیے استعمال کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دے سکتے تو ہم کسی کے خلاف ہم اپنا زمین استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ تاشکن ثمر بخارہ بخارا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی تحریر کے لیے تیار ہے لیکن اس طرف ہم اجازت نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہاں البتہ درمیان میں ایک تحریک انہوں نے پیدا کیا اور وہ فقط اور کسی حکومت کی مقبولیت کے لیے یہ سمجھو آپ کسی حکومت کی مقبولیت کے لیے کہ وہ اپنے عوام میں مقبول ہو جائے خامخا ایک دشمن کے ساتھ تھوڑا بہت لڑائی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو مسلمانوں کے ذہن میں تو ہندو ایک بدترین دشمن تھا تو انہوں نے ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کشمیر بارڈر پر ایک اور ڈرامہ رچایا اور بس کبھی ادھر سے او رہے ہیں کبھی ادھر سے کشمیر کا مسئلہ پچاس سالوں میں حل نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے تو انہوں نے ایک ایک تو یہ بھی یہاں پر بھی اس طرح کا ایک بہت بڑا سازش جو اینا وہ رچائے گیا اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ضلع اور رسوائی کا وہ ہو گیا اللہ تعالی کہ پھر سے اسلامی ہند جو ہے نا وہ قائم خلافت جو ہے نا وہ قائم ہو سکے پوری دنیا پر ہو اور اسلامی ہند بھی جو ہے نا وہ قائم ہو جائے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے بہت سے ڈرامے رچائے ہیں چھوٹے چھوٹے حکومتوں کو بنانے کا منصوبے جو ہے نا یہ ان کے منصوبے تھے اور یہ ان اقوام کو تقسیم کرنے کے منصوبے تھے. ہی ہوا. ساتھ ساتھ ہو اس کے لیے اس نفاذ کے کے لیے جو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ ہے وحدت الادیان وحدت الادیان کے جو وہ ہے پروگرام کے یہ بہت بڑا سازش اور بہت بڑا خطرناک چیز ہے آج کل بہت سے ایسے مولوی جو سو ہے وہ اس میں انوال ہے اور یعنی یعنی تمام آدیان کو یعنی ایک کرنا یا ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کا مطلب ہے یہودیت نصرانیت اسلام ہندوازم بدھ مت سکھ سب کو ایک ہی فارم پر جمع کیا جائے ان کا منصوبہ یہ ہے یہ بالکل سیکولرزم کے لیے ہے اور سیکولرزم کے نفاذ کے لیے ہے کیونکہ ان کو اگر ایک کیا جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان کو ایک کیا جائے تو خامخا وہ احکام لگو کیے جائیں گے جو دوسرے کے خلاف ہے ہمارے اسلام کے تو پہلا اسلام کا تو پہلا جو کلمہ ہے لا الحا بس وہ تو ختم ہو گیا پھر باطل معبودان اور ان کے عابدین سے انکار ان سے عداوت ان سے بغض ان سے برات یہ سب کچھ ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے یہ تو ختم ہو گئے تو جب یہ ختم ہو گئی اس سے تو اسلام کی تشخص باقی ہے تو اسلام کی تشخص ختم ہو گئی ہندووں کا ہم سے مخالفت ہے تو جب وہ ختم ہو جائے تو پھر ہندویزم کی بھی تشخص ختم ہو گئی تیسی طرح یہودیت تیسی طرح نسانیت سب تمام ادھیان کی تشخص ختم ہو جائے گی اور جس چیز کی تشخص نہیں ہوتی وہ چیز خ... وجود خارج نہیں رکھتا ہے وہ چیز کوئی وجود خارج نہیں رکھتا ہے وجود خارجی تب ہوتا ہے جب کسی چیز کی تشخص ہو مثال کے طور پر میں ہوں تو میرا وجود کب تک ہے جب میرا تشخص موجود ہے میرا یہ شخصیت ختم ہو جائے جو آپ سے ممتاز جس شخص تشخص نے مجھ کو تم سے ممتاز کیا ہے تم سے ممتاز کیا ہے تم سے ممتاز کیا ہے, سے ممتاز کیا ہے، ایک الگ تشخص ہے تمہارا اسی طرح الگ تشخص ہے اگر ان تشخصات کو ختم کیا جائے تو پھر میں باقی رہ گیا میں کیا ہوں گا پھر پھر اگر میں اور تم بالکل ہی ایک ہو گئے میرے تمہارے لیے ختم ہو گئے اور تمہارے میرے لیے ختم ہو گئے تو نہ دینیت آئے گی ادیان ختم ہو گئے دین ختم ہو گئی تو کیا آئے گی سامنے لا دینیت آئے گی مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ احکامات ہیں ان تمام ادیاان کے ان تمام ادیان کے جو احکامات ایک ہی پلیٹ فارم پر یہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدے کیے اور یہ کہا کہ, کہ بس ایک ہی قانون کے تحت زندگی گزاریں گے تم سوچو یہودی مسلمانوں کے قانون کے تحت زندگی گزارے گا ہاں وہ خامقہ بتائے گا کہ میں تو یہ نہیں مان سکتا یہودی کیا مسلمان یہودی کے قانون کے تحت زندگی گزارے گا وہ کہیں گا پھر میں نے اسلام کس لیے قبول کیا ہے پھر میرے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے ہاں اسی طرح دوسرا تیسرا ایک بھی دوسرے کے قانون کے تحت زندگی گزار کرنے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے جب زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مشترکہ طور پر جو قانون بنے گا وہ نہ مسلمانوں کا ہوگا نہ ہندوؤں کا ہوگا نہ یہودیوں کا ہوگا نہ عیسائیوں کا ہوگا نہ سکھوں کا ہوگا نہ بدھ متوں کا ہوگا وہ درمیانی ایک قانون ہوگا جو تمام عدیان سے آزاد ہوگا جو تمام ادیا اور تمام ادھیان سے آزاد قانون قانون کیا ہوتا ہے وہ اسلام, وہ اسلام ہوتا ہے یا وہ سیکولر ہوتا ہے وہ سیکولرزم قانون ہے یہی سیکولرزم کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے جس پر آج کل بہت سے مولوی بھی جو ہے نا وہ اس راستے پر چل رہے ہیں اور کبھی تقاربی ادھیان کے کانفرنس کرتے ہیں کبھی وحدت ادھیان کے کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب دنیا سے جنگ کا خاتمہ کرنا چاہیے اب دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کرنا چاہیے امن کا لفظ بے جائے استعمال کرتے ہیں محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہمارے انسانی برا... جو ہے بھائی ہے اور یہ ہمارے اسلامی بھائی ہے یہ ہمارے انسانی بھائی ہے یہ کہاں سے یہ تقسیم نکل گئی بہرحال ہمارے لیے معیار جو ہے وہ کیا ہے وہ لا الہ اللہ. ہمارے لیے معیار دینی اسلام ہے ٹھیک ہے جو تمام ادھیان سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے اسی طرح مطلب اس کو اس کے تشخص کو ختم کرنے کے بعد فقط ہی ایک ہی نظام آئے گا جو جس کو سیکولرزم کہا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سیکولرزم کے لیے انہوں نے بہت سے ایسے حربے استعمال کیے ہمارے ملکوں میں رائج کرنے کے لیے اور اب ہر چیز میں جو ہے نا وہ جو پانچ چیزیں ہیں ہماری سیاست میں آج کل کیا ہے سیکولرزم ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں پاکستان کے آئین میں تو درج ہے حکیمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے حکیمیت اعلی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے تو یہ تو پہلا دفعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا سکھ سے بیزار ہو گئے تو ہم میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو حاکمیت تو حاصل ہے یہاں پر لیکن چوتھے دفعے کو دیکھو چوتھے دفعے میں جرم و سزا کا تائین صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا جرم اور سزا کے تئین صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا اور پھر انہوں نے کیا بھی ہے کسی چیز کو جرم قرار دینا ایسے اشیاء ہیں جس کو اللہ تعالی نے جرم نہیں کہا ہے انہوں نے جرم قرار دیے جیسا کہ جہاد کی سبیل اللہ یار پی جرم ہے جرم نہیں ہے لیکن انہوں نے جرم قرار دیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں تو آپ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اس لیے وہ جرم قرار دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں پھر ابو الفراز کو کیوں حوالہ کیا شیخ احمد خلفان کو کیوں حوالہ کیا اسی طرح جو ہے نا شیخ اب سوری کو کیوں حوالہ کیا شیخ ڈاکٹر عاطیہ صدیقی کو کیوں حوالہ کیا اسی طرح شیخ حسام بن بلادن شہید رحمہ اللہ کو کیوں شہید کروایا قبائل میں مجاہدین کے خلاف آپریشن کیوں کیا پہلے جو انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا اس وقت تو بھی نہیں تھا ان کے خلاف جہاد نہیں تھا لیکن انہوں نے اس جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کر اس کو جرم قرار دیا اور جرم قرار دینے کے بعد اس کے لیے سزا متعین کیا۔ ہاں اسی طرح ہوا نا اور کبھی کبھی ایسے اشیاء جو جرم ہیں ان کو ان،, ان کو مطلب جرم قرار نہیں دیا اور ان کو مطلب حلال اور جائز قرار دیا جس طرح جیسا کہ صبح میں نے اپ کو مثال دیا جیسا کہ سنیما ہے ایک سنیما سی ڈی سنٹر یہ فہاشی اور حیاری کے جو اٹے ہے یہ حرام ہے کہ نہیں ہے یہ حرام ہے شریعت میں لیکن یہ لوگ قانون جو ہے نا اس کو جرم قرار نہیں دیتے تو تم کسی جگہ مطلب کسی سنیما کو بند کرنے کے لیے کوئی بل لکھو کوئی درخواست لکھو عدالت کو اور تم جاؤ اور کہو ان کو کہ ہمارے علاقے میں جو سنیما ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کو ختم کیا جائے تو وہ تم کو کیا جواب دے گا وہ تم کوئی جواب دے گا ٹھیک ہے یہ تمہارے شریعت کا خلاف ہوگا یہ تو شدید کا خلاف ہوگا لیکن قانون میں اس کی اجازت ہے قانون میں اس کی اجازت ہے. اس لیے یہ ہوگا اور جب قانون نے اجازت دی ہے تو پھر اس کے سامنے پیرادار پولیس پیرا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہاں یہ جرم و سزا کا ٹائم انہوں نے اس طرح کیا ہے جرم بھی اپنے طرف سے وضع کرتے ہیں ہمارے فقہ میں تو دو قسم کے احکامات ہیں ایک کو احکامات وضعیہ کہتے ہیں جو اخباب کا درجہ رکھتے ہیں اور ایک کو احکامی تکلیفیہ کہتے ہیں جو اس پر مرتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر زہر کے وقت تو جب زہر کا وقت ہوتا ہے تو زہر کا یہ وقت یہ جو سبب ہے نماز کے لیے فرض ہونے کے لیے زہر کے نماز فرض ہونے کے لیے یہ سببیت اس کی یہ حکم وضعی ہے ٹھیک ہے اور جب اس پر نماز فرد ہو جاتا ہے یہ نماز کرتا ہے یہ حکم میں تکلیفی ہے تو یہ خود حکم میں بھی بناتے ہیں خود حکم میں بھی بناتے ہیں کو سزا کے لیے کہ یہ سزا کے لیے بناتے ہیں اور حکم تکلیفی بھی خود بناتے ہیں کہ پھر اس پر سزا آ... تکرو تقر... کرتے ہیں کہ یہ سزا ان کو دی جائے تو بہرحال یہ دو قسم کے اقامات اس کے علاوہ تو کوئی حکم نہیں ہے ٹھیک ہے تو دونوں اقامات کو انہوں نے بنایا ہے اپنی طرف سے تو یہی وجہ ہے کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ پاکستان حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اس دفعے سے فقط وہ نہیں ہوتا ہے ہماری سیاست میں جو ہے نا وہ سیکولر سیاست ہے ہمارا سیاست سیکولر سیاست ہے دیکھو اگر یہ سیکولر سیاست نہ ہوتا تو مطلب پھر یہ ہوتا کہ یہ دین کا پابند ہوتا اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے حاکم اعلیٰ اگر ہے تو حاکم اعلیٰ کسی کے کسی کو منت سماجت کرنے کا محتاط ہوتا ہے حاک میں بات قانون بنانے کے لیے وہ کسی کے نظر فکر اور سوچ کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اپنا رائے اس پر پیش کرے ہاں اس کا محتاج ہوتا ہے وہ تو حاکم اعلی حاک میں مطلق ہے اس کا بات بس اس کی بات آنے سے ہی بس وہ قانون بن جاتا ہے لیکن جب پاکستان میں شریعت بل کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے تو پھر اس کو بل کی شکل میں پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ اس کو منظور کرتے یا نہ منظور کرتے یہ حاکم اعلیٰ کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے یہ تو اس کی باتیں ہیں یہ تو اس کا کلام ہے اس کو کلام اس کے کلام کو قانون کا درجہ اس کے قانون کو قانون کا درجہ دینے کے لیے پھر تین تین مہینے اس پر بحث ہوتی ہے اور بل آخر پھر نتیجہ بھی یہاں پر آتا ہے کہ بات جو کہ تو رہتی ہے اور بل مسترد کیا جاتا ہے منظور نامنظور کیا جاتا ہے اور فین کیا جاتا ہے تو یہ اسلامی سیاست ہے یہ اسلامی جمہوریت ہے یہ سیکولر جمہوریت ہے تو سیاست میں بھی آج کل ہمارے کیا ہے یہ سیکولرزم نافذ ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے وہ اس میں بھی سیکولرزم نافذ ہے اقتصاد میں بھی سیکولرزم ہے دیکھو اقتصاد میں کس طرح سیکولرزم ہے ہر طرح ریبا سود جواری اور جو جو یہ کیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں قمار جو ہے اردو میں کیا کہا جاتا ہے جوا جوا جوا یہ یہ یہ جو ہیں ہم جواری کہتے نا تو وغیرہ سب کچھ ہمارے اس میں باقاعدہ قانونی حیثیت بھی گئی ہے جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ شریح کورٹ نے پچاس سال میں یہ بل پاس کیا کہ جو بینکوں میں سود کا معاملہ کیا جاتا ہے یہ وہ حرام سود ہے انہوں نے بتایا تو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کو چیلنج کیا اور اس فیصلے کو توڑا اور آج تک جو وہ فیصلہ کل آدم ہے تو یہ قانونی حیثیت نہیں ہے یہ قانونی حیثیت باقاعدہ دی گئی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آئین میں تو درج ہے کہ سود کو جتنا جلد از جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا تو ایک تو یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا جلد از جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا یہ ایک دعویٰ ہے دعویٰ کا کوئی یہ کہ کوئی کافر ہے اور وہ یہ کہ میں کل مسلمان ہو جاؤں گا تو کل کا انتظار تو کیا جائے جب تک وہ مسلمان نہیں ہو گیا ہے اسی وقت تک تو کاثر کافر ہی رہے گا یہ تو نہیں کہ ہم یہ کہ مسلمان ہونے کا کہا ہے لہذا وہ مسلمان ہے اور دوسری بات یہ دیکھو کہ وہاں پر بھی ایمان نہیں ہے ایمان کا مفہوم آپ کو معلوم ہوگا بخاری شریف جب آپ پڑھتے کتاب المان تو وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں المان وسیقہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وہ چیز ہے وہ تصدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لائے گئے احکامات پر تصدیق ہے لیکن کس حیثیت سے یہاں پر محدثین نظرات کہا زراعت ایک لگاتے ہیں من حی سماجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے وہ مانے جائے کہ نبی نے لائے ہیں اگر کسی دوسری حیثیت سے وہ قانون بنایا جائے تو پھر وہ ایمان نہیں ایمان نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسری حیثیت سے وہ ہوگا تو انہوں نے کس طرح لکھا ہے انہوں نے اس طرح نہیں لکھا ہے کہ چونکہ اسلام میں سود ہرا میں اس لیے سوکھ ختم کیا جائے گا بلکہ انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ عوام کے مفادات کی وجہ سے ہم عوام کے مفادات کو محفوظ رکھ کر اور عوام کو یعنی سود کے نقصانات کی وجہ سے کہ عوام کو سود کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس سود کو ختم کیا جائے گا تو یہ یہاں پر منہائی سماجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام کی وجہ سے کہ یوں چونکہ عوام کی حکومت ہے عوام کی حاکمیت ہے تو عوام کے خواہشات ان کے مفادات اور کو سامنے رکھ کر ان کے مطلب مسالح اور مفاصد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یہ فیصلہ نہ صرف سا... ثابت فیصلہ ہے اور انہوں نے مسالے اور پر محکوف کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک غلط بات ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ ایک تو اقتصاد میں بھی ان کی امانیت اور کیا ہے سیکولرزم ہے اسی طرح ہمارے اس میں تہذیب اور کلچر میں بھی المانیت اور سیکولرزم ہے کیونکہ سب کو آزادی ہے جو بھی تہذیب اختیار کرے قومی تہذیبوں کی او دعوت چل رہی ہے کوئی پابندی نہیں ہے ہاں اسی طرح ساتھ جو غیر غیروں کی تہذیب کی دعوت چل رہی ہے کوئی پابندی نہیں ہے جو جس تہذیب پر کوئی بندہ اس کا جی چاہے وہ اختیار کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تہذیب اور ثقافت میں بھی ہم سیکولر ہے ٹھیک اسی طرح ہم اس میں بھی سیکولر ہے تعلیم اور تعلم میں بھی سیکولر ہے ہم تعلیم اور تعلم میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں عقائد کا نام تک نہیں ہے اس میں جو مطلب باتیں ہمیں بتائی جاتی ہے وہ سب کے سب اسی نظام کی طرف یعنی اس کپری نظام کی طرف لے جانے کے لیے وہ کی جا رہی ہے تو یہ ہے اور پانچویں نمبر پر فن و ادب جو ہمارا ہے وہ بھی سب کے سب سیکولر ہے اس میں دیکھو یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے فن و ادب کے نام سے جو سنمائش کر لئی ہیں جو میلے منعقد کیے جا رہے ہیں جو مطلب اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے جو حسن کے نمائش ہوتے ہوتے, ہوتے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ دیکھو تو سب کچھ جو ہے نا وہ اس میں سیکولرزم ہے اب ان پانچ چیزوں کے بعد تم مجھے وہ چیز دکھاؤ جو جن کے لیے رہ گیا جن کے لیے کیا باقی رہ گیا تو سب کچھ جو ہے نا وہ سیکولرزم کے نظر ہو گیا سب کچھ سیکولرزم حتہ کہ آج تو ہم مدارس میں بھی بیٹھ گئے ہیں لیکن ہم بھی ہمارے اوپر بھی سیکولرزم کا بہت سوار ہے دیکھو ہم مدارس میں آ, مطلب ہو, حدود کتاب یہ کچھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے کے علاوہ اس کو عملی زندگی میں لانے کا ہم کوئی چی... ہم نہیں سوچتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نصف سے زیادہ دین پر اور نصف سے زیادہ علم پر ہم نے آ, عمل کو جو ہے نا وہ چھوڑا ہے ہم یہ نہیں سوچتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی چاکو تک بھی اس سے برامد ہو کسی سے تو محتم کیا کہے گا محتن یہ کہے گا کہ یہاں یہ پڑھنے کی جگہ ہے یہ پڑھنے کی جگہ فقط نہیں یہ تو دار العلوم فقط نہیں ہے بلکہ یہ دار العلوم والاعمال ہے اگر مسجد نبوی کے طریقہ پر ہو تو پھر علوم کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے پھر تو نماز بھی میں نہیں پڑھوں گا اگر کوئی جات کے لیے نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں سبق کے بعد پھر جاؤ گے تعلیم مکمل کرو تو پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد نماز بھی میں بعد میں پڑھوں گا یہ کیا ہے نبی علیہ صحابۂ کے رام اصحب صفہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے صفا رضوان اللہ میں کے بارے میں آتے ہیں کانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول علیہ وسلم جس سریے کو بھی بھیجتے تھے تو وہ حضرات اس میں نکلتے تھے تو جب اصحاب صفہ بوجودی کہ وہ طالب علم تھے وہ جہاد میں نکلتے تھے تو اج ہمارے لیے کیوں یہ کام حرام ہو گیا آج ہمارے لیے امت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو غیر مسلح ہو خیر القرون میں غیر مسلح شخص کوئی نہیں گزرا ہے لیکن آج ہمارے مدارس میں اسلحہ جو ہے نا وہ دہشت اور غنڈہ گردی وہ تصور کیا جاتا ہے کوئی اسلحہ ساتھ لے جائے مدارس میں تو پھر وہ کیا کہیں گے یار یہ دہشت کا اڈا نہیں ہے یہ مطلب فوجی چونی نہیں ہے ہم نے اسلحے کو ان ملحدوں کے لیے چھوڑا ہے تو بس آج وہ ملحد اس اسلحے کے ذریعے ہمارے اوپر جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب یہ سب اقتصاد تعلیم اقتصاد اور سیاست اقتصاد اور تہذیب و ثقافت اور تعلیم و تعلم فن و ادب سب نے کیا ہے آج کل آج کل سب نے سیکولرزم ارائج ہے اور ہمارے ملکوں میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے بہرحال اب اس کے بعد ہم سے یہ ہم نے پڑھا کیا سیکولرزم جو ہم نے اس کا عنوان کیا رکھا تھا ایک تا دین اللہ کے عنوان سے کے نیچے ہم پڑھ رہے تھے نا دین اللہ کے عنوان کے نیچے کہ دین اللہ دین اللہ کیا ہے کہ مطلب اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے قانون اس کی قانون کی اطاعت اس کے بدلے کی نیت کی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے دین اللہ کہا جاتا ہے اب ایک طرف دین ہے اور ایک طرف سیکولرزم ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان دونوں کا وہ بیان کیا پھر سیکولرزم جو ہے وہ ایک مطلب میں نے تو آپ کو وہ بتایا کہ مطلب سیکولرزم کہاں سے پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا کیسے ہمارے ملکوں میں آئی اس میں ہماری کمزوریاں کیا تھیں کیسے سازش ہوئی ہمارے خلاف وہ تو بیان کیا گیا اب اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ سیکولرزم کے بڑے جو ہے نا تین شاہ ہیں تین بڑے بڑے وہ ہے نا یعنی بہت سے ایسے ہیں لبرلزم نے کیا ہے کیا ہے لیکن جو بڑے معاشرے میں چلائے جاتے ہیں اختصاب کے لیے اپنے ہیں تعلیم کے لیے اپنے لیکن جو بڑے چلائے جاتے ہیں وہ تین ہے ایک ہے مطلب کمیونزم है ہے کمیونزم یہ بھی دین کو نہیں مانتا ہے ہاں یہ بھی سیکولرزم کا ایک شاخ ہے اور یہ دین کو نہیں مانتا ہے جس طرح سیکولرزم دین کو نہیں مانتا ہے سیکولرزم دین سے آزادی چاہتا ہے تو کمیونزم بھی دین سے آزادی چاہتا ہے لیکن فرق ابھی کمیونزم جو ہے نا فرق ہی نہیں ہے تو اس کا قسم ہے کمیونزم یہ کام کرتا ہے کہ یہ دین کو مکمل طور پر نکالتا ہے بضور کیونکہ اس کے جو بڑے بڑے نقبہ ہے جیسے مارکس وغیرہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دین جو ہے نا نوز افیون کی طرح ہے افیون کی طرح ہے یہ ایک نشہ ہے لوگوں کو اس سے چھڑانا آ, یہ ہمارا ہمارے اوپر فرض ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد مدرسہ سب کچھ ختم کرتے ہیں جیسا کہ آ, اس کا, آ, ہم نے وہ دیکھا روس کے انقلاب آ, کے وقت تو ہم نے دیکھا ازبکستان تاجکستان ترکمانستان ان علاقوں میں بالکل قرآن پڑھنا جو ہے نا انہوں نے اس پر بھی پابندی لگائی تھی لوگ قرآن پڑھتے تھے تو پہ میں پڑھتے تھے تو یہ ہے کہ سکھ نظم کا نظریہ جو ہے نا وہ وقت ایک بہت بڑے عروج پر وہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں ان کو شکست دے دی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ہاتھ سے اور آج جو ہے نا وہ بالکل مطلب زریل و خوار ہو گئے اور بالاخر لینن نے جس نظام کی بنیاد رکھی تھی کمیونزم کی عملی بنیاد جس نے رکھی تھی مارکسزم کے اس پر نظریے کے مطابق اور ڈار کے نظریے کے مطابق پھر وہ جو ہے نا کے دور میں وہ ختم ہو گئی اور اس نے بالاخر جو ہے نا وہ عام جمہوریت اور سیکولرزم کا اور سوشلزم کا اعلان کیا اور اس نے وہ جو ان کا اتحاد تھا وہ ختم کیا تو بہرحال یہ تو ایک نظام ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی دو بنیادیں ہیں حکومت بنانا اس کی بنیاد دین پر نہ ہو حکومت ہو لیکن دین پر اس کی بنیاد نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت انسانیت کی بنیادوں پر ہو کس چیز کی بنیاد پر ہو انسانیت کی بنیادوں پر ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت کا ایک حکومت ہو ایک مرکز ہو لیکن ہو کس حیثیت سے وہ انسانی بنیادوں پر ہو اسلامی اور دینی بنیادوں پر نہ ہو دینی بنیادوں پر مکمل نہ ہو یہودیت نصرہ اسلام کسی دین کے بنیاد پر نہ ہو اس لئے انہوں نے پہلے آ, روس میں تو پہلا نصرانی حکومت تازاری روس جو تھا وہ انہوں نے ختم کیا نا آ, لینن نے اور ان کو مارا قتل کیا ان کو آ, تو یہ ہے کہ اس نظام نے بہت اور اس نظام کے لئے بہت بڑی قربانی دی گئی نا بہت زیادہ لوگ اس کے لئے قتل ہو گئے آ, آ, کروڑوں میں لوگ جو ہے نا اس نظام کے لئے قربان کیے گئے بارحال وہ کمیونزم کا دورہ پھر ختم ہو گیا دوسری طرف ہے سوشلزم سوشلزم کا نظریہ یہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت انسانی بنیادوں پر بنایا جائے یعنی مطلب تمام انسانیت کا ایک ہی حکومت ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں دین نہ ہو لیکن دین کس طرح نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب جو کمیونزم بیان کرتے ہیں وہ غلط بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا جو مفہوم کمیونزم بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ کمیونزم لوگوں کو لوگوں پر زور لا کر ان سے دین نکالنا چاہتا ہے اور یہ سیکولرزم کے خلاف ہے سیکولرزم تو آزادی دینے والا آ آ نظام ہے تو اب اس طرح ہے کہ انسان کی زندگی کے دو وہ ہے انسان کی زندگی کے مطلب دو پہلو ہے ایک اجتماعی پہلو ہے اور ایک انفرادی پہلو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انفرا انفرادی پہلو میں ہر انسان کو آزادی دی جائے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ, ہو چاہے وہ مسلمان ہو وہ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے ملحد ہو جاتا ہے بالکل دین کو مکمل طور پر چٹی دیتا ہے یا مطلب کسی دوسرے دین میں منتقل ہونا چاہتا ہے اس کو مکمل آزادی ہے ٹھیک ہے اس کو مکمل آزادی ہے اور دوسری طرف جو چیز ہے اجتماعی زندگی تو وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں دین کو زور سے مطلب بزور شمشیر اور بزور اور بطاقت کو ختم کیا جائے اجتماعی زندگی سے کیوں اس لیے کہ اجتماعی زندگی میں تو پھر لوگوں پر وہ بظور لاگو کیا جاتا ہے اگر دین ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بظور لاگو ہو تو پھر یہ آزادی سلب کرتی ہیں وہ دین کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آزادی سلب کرنے والا چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی آزادی سلب ہوتی ہے ہر ایک اپنا دین دوسرے پر منواتا ہے تو اس لیے اجتماعی زندگی سے دین کا خاتمہ ہو وہ لوگ اپنے خواہشات کے مطابق اپنا ایک قانون بنائے اپنے لیے ایک نظام زندگی بنائے اپنے لیے ایک دستور حیات بنائے لیکن انفرادی زندگی میں جو ہے وہ جن کو آزادی دی جائے اگر کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے احکامات پر عمل تو اس کو اختیار ہے لیکن دیکھو آج لوگ سوشلزم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشلزم جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے مطلب اسلام کے لیے مفید ہے اس طرح سوچتے ہیں کہ سوشلزم تو اس طرح ہے کہ اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ اگر ہم اپنے دین پر عمل کر تو کر سکتے ہیں تو ہمارا دین باقی ہے لیکن یاد رکھو کہ دین باقی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ جو اجتماعی امور ہے اس نے اس کو ختم کیا اجتماعی جو امور ہے اس نے وہ مکمل طور پر اجتماعی احکامات کو ختم کیا دین کے اور جو انفرادی بھی ہے اس کی حیثیت دینی کو برقرار نہیں رکھا اس کی حیثیتی دینی کو برقرار نہیں رکھا کیونکہ دین میں یا وہ فرض ہے یا واجب ہے اور ف... یا حرام ہے اور فرض واجب اور حرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرض نہ کرے تو اس کو سزا دی جائے گی اور اگر حرام کرے تو اس کو سزا دی جائے گی ہاں وہ یعنی اس پر لازم ہوگا اور اس سوشلزم ازم نے تو اجازت دی ہے فقط یعنی مباحث کے درجے کو تمام اقامات کو لایا ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑتا ہے کسی کو بھی مطلب پابندی کسی کے اوپر نہیں ہے اسی طرح ہے نا کوئی جنا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو اس وجہ سے سیکولرزم سوشلزم میں جو حیثیت دی گئی ہے جو آزادی دی گئی ہے وہ جین نہیں ہے وہ دینی حیثیت برقرار نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اسی طرح ہے اور تیسرا جو ہے نا وہ نیشنلزم ہے وہ کیا ہے نیشنلزم نیشنلزم یہ کمیونزم اور سوشلزم کے لیے اصل میں ایک کمپائن چلاتا چلانے والا چیز ہے لیکن یہ ہے کہ نیشنلزم یہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اجتماعی امور میں دین کو دخل نہ دیا جائے اجتماعی امور میں دین کو دخل نہ ہو انفرادی امور میں دین کو آزاد چھوڑ دیا جائے اس طرح جس طرح سوشلزم کا نظریہ تھا لیکن سوشلزم سے اختلاف یہاں پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر حکومت بنائی جائے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں قومی بنیادوں پر حکومت بنائی جائے پختونوں کا اپنا حکومت ہو بلوچوں کا اپنا حکومت ہو اور اس کا اپنا حکومت ہو کون ہے سمجھوں کا اپنا حکومت ہو مہاجر کا اپنا حکومت ہو اس طرح کے مطلب لوگوں کو ٹکل ٹکل ٹکل میں تقسیم کیا جائے وہ قومی بنیادوں پر حکومت بنانا چاہتے ہیں اور پھر وہ قومیت کے نارے اس کے لیے لگاتے ہیں بہت زیادہ ترکی کی خلافت جو ختم ہو گئی یہ بھی اس, اس کے خلاف جو سازش کی گئی تھی وہ بھی قومیت کی بنیاد پر کی گئی تھی عرب لوگ تھے جو ترکو کے اس میں فوج, جو انگریز فوج میں ترکوں کے خلاف لڑتے تھے ترکوں کے خلاف لڑتی تھی پاکستانی فوج تھی جو ترکوں کے خلاف لڑتی تھی لیکن جو عرب لڑتے تھے پاکستانی فوج جو لڑتی تھی ہندوستانی فوج تو وہ تو اس اعتبار سے لڑتی تھی ترکوں کے خلاف کہ وہ تو انگریز کو آ, کم کے ملازم تھے اس وجہ سے جو عرب لڑتے تھے ترکوں کے خلاف تو وہ کہتے تھے کہ ہم ترکوں کے خلاف لڑتے خلافت کے خلاف ہم نہیں لڑتے ترکوں نے ہماری آزادی غصب کی ہے قومی تحریک جو عربی قومی تحریک تھی وہ اٹھ گئی اور انگریز کے فوج میں داخل ہو کر انہوں نے ترکوں کے خلاف جنگ کی ٹھیک ہے اور پھر ان کے ایسے ملحد ملحد شاعر ہے جیسے احمد شوقی وغیرہ وہ بہت ملحد لوگ ہے وہ کہتے ہیں سلام العلا کفرن بینا سلام العلا کفرن بینا او کہتے ہیں کہ ہم اس کفر پر سلام کرتے ہیں یعنی قومیت پر جو ہمارے درمیان وحدت لاتا ہے ہم تمام عربوں کو ایک کرتا ہے مسلمان کفر کی تمیز کو ختم کرتا ہے وہی اور اس کے بعد وہ جہنم کو سہلن کہتے ہیں تو بہرحال یہ ایسے ملحد لوگ تھے کہ انہوں نے مطلب یہ نعرے لگائے قومیت کے اور پھر قومیت کا یہ بہت بدبودار نعرہ ہے یہ تو یہود سے منتقل ہو گیا ہے یہود نے جب سے وہ ہو گئے ادھر میں یہ لوگ جو ہے نا گرفتار ہو گئے تو یہ جب جیل میں تھے تو انہوں نے اور کتاب بنائی وہ کتاب ان کے نزدیک اصل میں معتبر کتاب ان کے نزدیک تورات نہیں ہے ان کے نزدیک جو معتبر کتاب ہے وہ تلمود ہے کیا ہے تلمود تلمود جو ہے نا یہ ان کا اصل کتاب ہے یہ خفیہ رکھتے ہیں اس کتاب کو اور اس میں سب قومیت کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں فصل یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مطلب اس میں احکامات تھے تو تورات میں احکامات کس نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر یہودی نے انہوں نے اس طرح کیے ہیں ان احکامات کو اگر غیر یہودی نے یہودی عورت سے زنا کی تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر یہودی نے کی تو یہ اپنے قومی ٹھیک ہے تو بہرحال وہ تلموز کے کتاب کے نظریے کے مطابق سب قومی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت بڑی بڑی قسم کی گالیاں امام آم ام ام ام ام مہدی جب آئے گا تو باقاعدہ یہ اصول کافی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے حق ویقین وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ داؤدی شریعت کو وہ نافذ کرے گا تو داودی شریعت, شریعت کس کا ہے وہ یہودیوں کا شریعت ہے داودی شریعت تو یہودیوں کا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل میں یہ دجال کے منتظر ہے اصل امام مہدی کے منتظر یہ لوگ نہیں ہے تو بہرحال مقصد میرا یہ ہے کہ وہاں سے یہ بدبودار نعرہ پیدا ہوا پھر یہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے داخل کیا اور مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کے لیے انہوں نے ترک میں اور اسی طرح شام میں جو عیسائی تھے ان کو اٹھایا وہ بھی نعرے کے تھے کہ ہم عرب ہے اور یہ ہے وہ ہے عربیت کا نعرہ وہاں سے بھی انہوں نے اٹھایا یہاں پر پرانے قوم کا نعرہ اٹھایا تو بار یہ چیز پیدا ہوا پھر اس کے بعد قومیت کے نعرے کو بعد میں وطنیت میں تبدیل کیا وطنیت میں تبدیل کیا اور کا جو ہے انہوں نے بلند کیا آ, بعض لوگ کہتے ہیں نا مصر کی وطنیت بہت مشہور تھی اس دور میں آج کل پاکستان کی وصنیت ہے جو وطنیت کی وجہ سے لڑتے سب سے پہلے پاکستان ہاں اور پاک, پاکستان کے وطن کے لیے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ محراب ہو ہر کسی پر یہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جب یہ ہو کہ پاکستان کے نعرے پر ہونا تو یہ وطنیت کا نعرہ انہوں نے اٹھایا اور وہ کہتے ہیں کہ لم اکن مستری یا لمن اکون مستری اگر میں مصری نہ ہوتا تو پھر بھی میں تمنا کرتا کہ کاش میں مصری ہوتا اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا ان کے قوم پرستوں اور وطن پرستوں سے منقول ہیں تو یہ نعرے انہوں نے ایجاد کی اور یہ اصل میں مطلب کمیونزم یا سوشلزم کو قائم کرنے کے لیے یہ نعرے لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا ہو اس تقسیم کے بعد پھر جب اقوام متفرق ہو جاتے ان کی قوت تقسیم ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک قوت اور مطلب مسلط کرنے کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے اور ان کو پھر یہ اور یہ اصل میں اسلام کے نام مٹانے کے لیے بھی ہے یہ قومیت کے نعرے اسلام کے نام بٹانے کے لیے جس طرح سیول ڈیموکریٹ اسلام میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ آپ اسلام کے تا... قومیت کے تاریخ کو اسلام سے پہ پہ پہلے بیان کرو گے کہ مطلب ہم پہلے پٹھانتے پھر بعد میں مسلمان بن گئے پہلے ہم پٹھان تھے تو کیا مطلب مطلب یہ کہ ہمارا اصل تہذیب ہمارا اصل ثقافت ہمارا اصل جو رسم و رواج ہے وہ کیا ہے وہ پٹھانوں کے رسم و رواج ہے جو اسلام سے پہلے تھے اور اسلام تو اس کا ایک جز ہے ایک حصہ تو ہے لیکن پورا تہذیب ہمارا نہیں یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح کے مطلب وہ نکالے تاکہ مطلب مسلمانوں کے ذہن میں یہ قومیت کا وقت زیادہ ہو اور اسلام کا وقت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے تو انہوں نے یہ نعرے جو ہے نا ایجاد کیے بہرحال حال یہ ایک ہمگیر پارسی تھی تو یہ قومی بنیادوں پر اور اصل میں ان لوگوں میں دیکھو ان کے جو قائدین ہیں وہ در حقیقت وہ نہیں ہے وہ ہے کوئی وہ نہیں ہے لسانیت کا آ, مطلب یعنی وہ اپنے اوپر ہی لازم نہیں سمجھتے لیکن ویسے لوگوں کو دھوکہ دیتے لیکن پتہ نہیں لوگ بھی عوام بھی اس طرح ہے کہ بس کلا ہے ہر کسی کے پیچھے جاتے ہیں دیکھو انہوں نے آ, ہمارے علاقے میں جو نیشنل پارٹی ہے این پی یہ نیشنلزم کا بہت بڑا وہ ہے اور یہ پٹانو پختونخوا کے نارے لگاتے ہیں لیکن یہ پختونخوا دیکھو آ, جب آ, آ, روس آیا تو انہوں نے روس کو ہاتھ ہات دیا حالانکہ روس پٹانوں کا قاتل تھا کا قاتل تھا تو روس کو ہاتھ دینا یہ تو کیا ہے پختونوں کی دوستی ہے یا دشمنی ہے یہ تو دشمنی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم پختونخوا چاہتے ہیں اور پھر جب اس کے خلاف وہ لڑتے تھے اس وقت بھی ان کے خلاف تھے مجاہدین کے خلاف تھے اسی طرح جب وہ آیا طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو خالص پٹھانوں کی حکومت تھی اس وقت خالص پٹھانوں خالص پختونوں کی حکومت تھی لیکن اس وقت انہوں نے آ آ پختونوں کو ہاتھ نہیں دیا انہوں نے ان کی مخالفت کی ملازم کا نام دیا ان لوگوں نے اور پھر جب امریکہ آیا تو ہم اور امریکہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں تو پھر ان کو ہاتھ دیا کیا روس پشتو بولتا تھا کیا امریکہ پشتو بولتا ہے جب انہوں نے ان کو ہاتھ دیا لیکن یہ ہے کہ اصل میں خواہ نہیں ہے یہ کفر خواہ ہے اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ نیشنلزم جو ہے یہ باقاعدہ سیکولرزم کا ایک قسم ہے اور یہ ایک بنیادی منصوبے کے ساتھ جو ہے اس کے بعد نا وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ وہ اور مطلب اگرچہ سیکولرزم سے پہلے بھی اس کی وہ تھی دین الملک کی لیکن وہ بھی سیکولرزم کا سب کیوں کہ اس میں بھی اصل میں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر بادشاہ کی حکومت تو بادشاہ کا جو رائے ہو چاہے وہ جس دن پر متعین ہو تو اس کو اعتبار کیا جائے گا اس کو اعتبار دیا جائے گا اس کی ہر بات قانون ہے اس کا ہر حکم قانون ہے تو دین الملک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بادشاہ کو قانون ساز مان کر اس کی قانون کی اطاعت اس کے بدلے کی نیت کی جائے تو اس کو دین الملک کہا جاتا ہے تو یہ ہے دین الملک اور پھر اس کے بعد ملوکیت شہنشائیت جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں وہ ہے